کیا نے نشیاب زہری اللہ تعالی کے قول فما او جب تم علیہ ہی من خیلوں ولا رکابل کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں صالح نبی علیہ السلام نبی صالح علیہ السلام صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم احل فدق و پورا مسالحت کی نبی علیہ السلام نے فادق والوں سے اور اورائنا او کی بستیوں والوں سے کہتے ہیں قد ماہا لا آ میرے استاد نے ان بستیوں کا نام لیا تھا جو مجھے یاد نہیں کا ہے کتاب میں آ تھے جو سبق میں یاد ہے بہرحال نبی علیہ السلام نے فدق والوں سے اور ارینا کی بستیوں والوں سے مصالحات کی تھی اس وقت جب کہ آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے دوسرے لوگوں کا یعنی خیبر والوں کا کہ فدق والے جو ہے وہ مروب ہو گئے انہوں نے دیکھا کس طریقے سے یہود خیبر کا ناک میں دم کر رکھا ہے مسلمانوں نے اب وہاں سے فارغ ہو کر کے ہمارا ہی نمبر آنے والا ہے تو انہیں خود ہی پیشکش کر دی کہ ہم سے مصالحت کر لیجئے کالد ظہری وکانت بن النظیر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصا اور اموال بنو نظیر نبی علیہ السلام کے لیے تھے خالص لم یکفتہ ہوا نہیں فتح کیا تھا اس کو کہ اور قتال کے ذریعے افتتاح ہوا اللہ سلین بلکہ اسے فتح کیا تھا سلا کر کے فقاصہ مہن نبی وصل وسلم بین المہاجرین تو ان کو اموال بنو نذیر کو نبی علیہ السلام نے تقسیم کر دیا مہاجرین پر جو عام طور سے حاجت مند تھے لم یوتیل انصار مینہا شعی اس میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے دو آدمیوں کے کانت بھیما حاجت جن کو حاجت تھی <coughs> پڑھیے مرحبا بكم يا الله صلى الله عليه وسلم قد بلغنا من على صليب ناهم ويذكرونه وهو وين هذا رب الله قال رسول <تصفح> <تصفح> عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم تو مروان مروان ابن حکم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دادا ہے مغیرہ نے شعبہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے بنو مروان یعنی اپنے خاندان والوں کو جمع کیا کب ہی نا استخلیفہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے فقالا تو کہا اللہ کے رسول شاہ وسلم کے لیے فدق تھا فقانہ ينفق مینا تو فدق کی زمینوں کی آمدنی سے آپ خرچ کرتے تھے وہ یدو مینا اور احسان کرتے تھے علاصغیر بنی ہاشم بنو ہاشم کے بچوں پر وہ یوزب بجمہ علم اور شادی کرتے تھے اسی آمدنی سے فضا کی آمدنی سے ان میں سے بے شادی شدہ لوگوں کی وہ ان فاطمہ تا سلت ہوں ایج اور حضرت فاطمہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ فدق کو یعنی فدق کی زمینوں کو ان کے لیے خاص کر دیں ان کو اس کا مالک بنا دیں ف آبا آپ نے منع کر دیا نہیں دیا فکانت کزال کا فی حیات رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو رسول صلہ اللہ السلام اللہ اللہ اللہ کی زندگی میں اسی طرح رہیں پدق کی زمینیں کہ اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے بچوں پر خرچ کرتے تھے اور ان میں سے بے شادی شدہ کی شادی کراتے تھے حتّہ مزہ لسبی یہاں تک کہ آپ گزر گئے اپنے راستے پر کون راستے پر آخرت کو جانے والے راستے پر یعنی انتقال کر گئے فلما انیہ ابو بکری پھر جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت ابو بکر خلافت کے ذمہ دار بنائے گئے تو عمیل عمیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تھی ابو بکر نے پدک کی زمینوں میں وہی طرز اختیار کیا جو طرز نبی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اپنی زندگی میں حتہ مزہ لشبیلی یہاں تک کہ وہ بھی گزر گئے اپنے راستے پر یعنی انتقال کر گئے فلما انیہ عمر پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی خلافت قرار دیے گئے یعنی خلیفہ بنائے گئے املا فیا بے مسل ماں تو انہوں نے بھی فضل کی زمینوں میں وہی طرز عمل اختیار کیا جو طرز عمل آسلہ اور ابو بکر نے اختیار کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی انتقال کر گئے سم افطاہ مروان پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز کے دادا مروان نے فدق کی زمینوں کو اپنے لیے الٹ کر لیا افتاحا اپنے لیے الٹ کر لیا یعنی شخصی ملکیت بنا لیا سما سارت پھر بطور میراث فدق کی زمینیں ہو گئیں وہ مریض نے عبدالعزیز کی کہنا چاہیے سما سارت لی پھر وہ زمینیں میری ہو گئیں لیکن ضمیر متکلم کے بجائے اس میں ظاہر سے تعبیر کیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری رضا مندی نہیں تھی لیکن وراثت تو غیر اختیاری ہے نا وراثت جو کیا ہے یہ غیر اختیاری سبب ملک ہے تو بطور وراثت میرے نام آ گئی کالا عمر یعنی ابن عبدالعزیز عمر یعنی عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے فارا ائی تو امرن مانا اُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو میں نے دیکھا ایسی چیز کو جس کو نہیں دیا نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو لہسا لی بے تو پھر مجھے کیا حق ہوتا تھا میرا کیا حق بنتا تھا جس چیز کو آپ نے اپنی صاحبزادی کے نیند کو نہیں دیا مانگنے پر بھی دینے سے انکار کر دیا تو وہ میرا کیسے حق ہو سکتا ہے وہ رکم یہ تقریر کرنے کے بعد کہا میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کیا قدر ردت توا کانت میں فدق کی زمینوں کو اسی حالت پر لوٹاتا ہوں جس حالت پر وہ تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں رہے گی چلی. <تصفح> ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر کے پاس آئی نبی نبی علیہ السلام کے ترکے سے اپنی میراث طلب کرنے کے لیے ابو توفیل کہتے ہیں فقال ابو بکر تو حضرت برک نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ اضاط اما نبی تو اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو مال فطا فرماتا ہے فہی لقوم امبادی تو وہ مال اس شخص کے زیر تولیت آ جاتا ہے ملکیت نہیں اس شخص کے زیر تولیت آ جاتا ہے جو اس کے بعد اس کا مقام ہوتا ہے یعنی خلیفہ کے زیر تولیت چلیے حضرت ابرا روایت کرتے اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا لا یق جدم کے ساتھ پھیلے نہیں لا قسم وراثتی دینار میرے ورثہ یعنی میرے رشتہ دار درام و دینار بطور وراثت نہ لیں ما ترک تو بادہ نسائی و معونت عامی جو کچھ میں چھوڑوں اپنی بیویوں کے خرچ اور اپنے عامل یعنی خلیفہ کے خرچ کے بعد پا ہوا صدقہ تو وہ صدقہ ہے صدقہ زکاط نہیں مطلب یہ وقف ہے تمام مسلمانوں کے لیے کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے پڑھیے <تصفح> من ما ذ باخنارباسوا ما وله تح و ابل مختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ایک حدیث سنی و وہ حدیث مجھ کو اچھی لگی فقول میں نے کہا اف تبھی اس کو اف تبہ اسے لکھ کر مجھے دے دو فطا بھی مقصوباً مذبرن زال بار سوراسی مجرد میں زبرہ یزبرو اور باب تفیل میں زبرہ یوزبرو لکھنے کے معنی میں اچھا لکھنے کے معنی میں آتا ہے تو وہ لے کر کے آیا وہ حدیث لکھی ہوئی اچھی طرح لکھی ہوئی کیا, کیا حدیث تھی زخل و علی علی, علی عمرہ عباس اور علی حضرت عمر کے پاس آئے کب درا حالے کی ان کے پاس اس وقت حضرت طلحہ زبیر سعد عبدالرحمان پہلے سے موجود تھے وہ ہما اور یہ عباس اور علی دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے فقال عمر تو حضرت عمر نے کہا طلحا عبد الرحمن اور سعد سے علم تعلمو تعلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا نہیں جانتے تم لوگ کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تھا کل و نبی صلی اللہ وسلم صدا کہ نبی کا سارا مال صدقہ ہے وق ہے اللہ ماں اط ام ہُل و قصاہ سوائے اس مال کے جو اپنے گھر والوں کو کھلایا ہو اور ان کو پہنایا ہو ان لال رسو ہم نبی لوگ کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں کالو بالا وہ لوگ بولے ہاں کیوں نہیں یہ جی حدیث ہم نے سنی ہے کالا تو حضرت عمر نے فرمایا فاقان رسول اللہ صنفی کو الا اللہ کے رسول وسلم اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر یعنی ازواج وغیرہ پر وہ تصدقوبی اور بچا ہوا مال صدقہ کر دیتے تھے یعنی حاجت مند مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے سمت اف یا رسول اللہ شاہم جو اللہ کے رسول ساسلم وفات آ گئے وہ ولی یہاں ابو بکر تو ان اموال کے متولی اور منتظم رہے حضرت ابوبکر کا مویش دو سال دو سال تین ماہ ان کی مدت خلافت ہے قصر کو حذف کر دیا فکان یسنع الزی کان یسنع رسول اللہ صاحب تو ان اموال کے سلسلے میں وہ وہی کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر اس کے بعد ابوالوفری نے وہی مالک انوس کی گزری ہوئی عزیز کا کچھ حصہ بیان کیا پڑھیے <سلام> حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول شاہن کی وفات ہوئی نبی علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے چاہا کہ عثمان ابن عفان کو ابو بکر صدیق کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں اور وہ ان سے رسکلاہم کی میراث کا سمن مانگے فکارت لہن عائشت تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کیا اللہ کے رسول ساسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے لال ور رسو ماں تارک ناہو کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ مال ہم چھوڑتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف ہوتا ہے اس کے بعد ازواج مطرات نے اپنا مطالبہ واپس لی حضرت عثمان کو نہیں بھیجا پر جی وہی حدیث دوسری صنعت کے ساتھ کرتی ہے جس کا حاصل یہ کہ جب انہوں نے ازواج مطہرات نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کے پاس ابو بکر کے پاس بھیجنا چاہا میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے تو فرماتے کہ میں نے کہا اعلی تک تقین اللہ کیا اللہ سے نہیں ڈرتی ہو علم تسمعنا رسول اللہ وسلم یقول کیا اللہ کے کی رسول وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تم نے نہیں سنا ہے کہ لا ورسو ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ماتا رکھنا فوسد و علما حاضل معلو علی محمد لنا ابتم و لذ اور یہ کی مال آل محمد کے لیے یعنی ان کی ضروریات کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے یہ اس میں نصی لکھا ہے غلط ہے لذئی نون نہیں ہے بلکہ لام ہے اور اس کے بعد سواد کے اوپر بھی نقطہ رہے لذی یہ مال آل محمد یعنی ان کی ان کو پیش آنے والی ضروریات کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے فائدہ متو پھر جب میں مر جاؤں گا فوا علا من امرا امبادی تو وہ اس شخص کے حوالے ہوگا کہ جو میرے بعد ہاں خلافت کا والی قرار دیا جائے متولی قرار دیا جائے وہ اس کا انتظام دیکھے گا پڑھیے فاروك اللهم نصص في القرس وسامنا بالقوفة ولهي قال عبد الله عبد بن ميسرة قال عبد الله عبد الرحمن الماليين عن عبد الله عبد الرحمن الماليين مبارئاً سبريا سيطا عن الضوني قال أكبرني سعيد المسيئي قال أكبرني لبايد روميين الله يسلم الله وعليه وسفر بما قصر من القرسي كي يظن لها شيء قوله يا رسول الله صل الله عليه وسلم اني قد وصلتنا شيئا وما لم نكن نراه في الكوانين فقارنني قد سماه هو عليه وسلم انما الراهي هو بل كل شيء واحد قال الذي قرن الرسول لي وريا في سمي هو عليه ذلك قومي من ذا يمرقها ترى اثر هو بل كل شيء واحد الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وكان تنهم صلى الله عليه وسلم وعليه یہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ مالی غنیمت کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں ہر حصہ کیا کہلاتا خمس تو چار خمس تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک خمس لِللہی، یہ تو اللہ کا نام محض تبرک کے لیے ہے باقی کتنے رہ جاتے ہیں پانچ لِلرَسُولِ رسلی و لالقربا ولیطامہ وَابْنِ السَّبِيلِ <صحیح> تو وہ خمس کے بھی پانچ حصے ہو کر کے ایک حصہ یعنی خمس الخمس رسول کا ایک خمس الخمس کس کا زبی القربہ کا رسول کے رشتہ داروں کا اور پھر ایک حصہ مساکین کا ایک حصہ ابن السبیل کا اس طرح سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا حصہ کہاں ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا کے حصے کا متولی اور منتظم خلیفہ ہے اس خمس کو اس خنس الخنس کو آپ وسلم جہاں خرچ کرتے تھے وہیں وہ خرچ کرے گا آگے دل قربہ رسول کے رشتہ داروں کا اس کا بھی حصہ وہ باقی مانتے ہیں لیکن حنفیہ کا جو مسلک ہے میں صرف وہ بیان کرتا ہوں کہ آج آشرم کے مثال کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا سمجھیں کسی خلیفہ کو وہ خمس نہیں ملے گا اب گویا اس خنز کے پانچ حصہ ہونے کے بجائے چار ہی حصے ہوں گے پھر ان چار حصوں میں سے پہلے تو تھا رسول کے رشتہ داروں کا مطلب اب وہ اطلاق ختم ہو گیا سمجھے کہ تمام رشتہ داروں کو ملے ایسا نہیں بلکہ آفرسل کے رشتہ داروں میں سے جو حاجت مند ہیں صرف ان کو ملے گا اگنیا کو نہیں ملے گا تو اس طرح سے اب اس خمس کے مصارف مستقل طور پر تین ہی رہے سمجھا یتامہ مساکین اور ابن الصب یہی تین مصرف رہے خمس کے یہ نفیا کے نزدیک ایک بات یہ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آسرا سلم کا سلسلہ نصب آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کے اجداد میں ایک ابد مناف پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے ابد مناف کے چار بیٹے تھے ہاشم متلب نوفل ابد شمخ آسرا سلم کے اجداد میں ابد مناف ہیں ان کے چار بیٹے تھے ہاشم جن کی نسل کیا کہلاتی ہے بنو ہاشم متلیم ان کی نسل کیا کہلاتی ہے بنو متل عبد المتل نہیں وہ تو آپ کے دادا ہیں اور تیسرے بیٹے کون سے عبد جمع آپ کے نوفل ان کی نسل بنو نوفل اور چوتھے کون تھے عبد د شمس ان کی نسل بنو عبد د شس اب پڑھئے. سنیے یہ زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید ابن مسئیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اخبارانی زبیر ربن موتیم مجھ کو بتلایا جب ابن موت ام نے ابن متیم ابن آدی ابن نوفل سمجھے جبیر ابن متیم ابن آدی ابن نوفل ابن ابن مناف تو بنو نوفل میں سے ہوئے نہیں ہوئے بتلایا مجھ کو جبیر ابن متیم نے کہ وہ اور عثمان ابن عفان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اس فمس کے بارے میں جو آپ نے تقسیم کیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان ابھی میں نے جو شجرا بیان کیا ہے کیا بنو ہاشم بنو متلف بنو نوفل بنو عبد شمس سب کا جو ہے سلسلے سے ابد مناس سے جا ملتا نہیں ملتا ہے آپ نے خود سے جو تقسیم کیا تو اس میں سے بنو ہاشم کو دیا بنو متلم کو بھی دیا لیکن بنو نوفل جس میں جبیر ابن متیم ہیں اور بنو عبد شمس جس میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں ان دونوں کو نہیں دیا تو سعید المسعیب کہتے ہیں کہ مجھ کو بتلایا جبیر ابن مطیم نے کہ وہ اور عثمان ابن عفان دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے اس خنف کے بارے میں جو آپ نے تقسیم کیا بنو حاشم اور بنو مطلب کے درمیان فقول تو جبیر ابن مطیم مطلب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسمتا لفواننا بن المطلب آپ نے حصہ دیا ہمارے بھائی بنو متلیم کو بنو ہاشم کو بھی تو دیا تھا نا لیکن چونکہ بنو ہاشم میں سے آپ خود ہیں اس لیے سے وہ نام نہیں لیا کال زہری کہتے ہیں نہیں سوریا آپ نے حصہ دیا ہمارے بھائیوں بنو مطلب کو تو اتینا شہین اور ہم لوگوں کو یعنی بنو ابن شمس کو جس میں حضرت عثمان ہے اور مجھ کو اور بنو نوفل کو جس میں سے میں ہوں کچھ بھی نہیں دیا وہ کرابت نا وہ ہوں کا حالانکہ ہماری قرابت اور ان کی قرابت آپ سے برابر ہے ہماری قرابت اور ان کی قرابت آپ سے برابر ہے اس لیے کہ ہمیں سب کے جد امجد اپنے مناف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیسے ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیسے ہو جائیں گے علما بن الحاشم و بن المطلم شعلواحد بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہے کالا جبیر ولم یکسم ل شمس ولا لبنی نوفلائے خنس نہیں حصہ دیا. آپ نے بو ابد شمس کو اور نہ بنو نوفل کو اس خمس میں سے جس طرح حصہ دیا تھا بنو حاسم اور بنو مطلب کو کالا ظہری کہتے ہیں وہ کالا ابو بکر یکسم الخمسا نہ وقم رسول سا سر اور آپ کے بعد ابو بکر بھی خمس کو یعنی خنس الخنس کو تقسیم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے کی طرح غیرہ انکون یوتی قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتی شوائے اس کے کی نہیں دیتے تھے ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں کو جو نبی علیہ السلام ان کو دیا کرتے تھے کال فقان عمر بن الخطاب جوتی ہی من ہوں وہ عثمان اباد ہوں پھر عبر جی خطاب آپ کے رشتہ داروں کو خوش میں سے دیتے تھے اور ان کے بعد حضرت عثمان بھی <تصح> تو ابو بکر کیوں نہیں دیتے تھے آپ صلاح کے رشتہ داروں کو مراد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے جو حاجت مند ہوتے تھے انہی کو دیتے تھے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں عام طور سے آس آسم کے رشتہ دار غنی تھے سمجھے نا فقر اور حاجت ان کی دور ہو چکی تھی اور جو حاجت مند تھے ان کو دیتے تھے اب یہاں یہ بتلانا ہے کہ جب ابن متیم نے یہ کہا کہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا خنس میں سے اور ہم کو نہیں دیا حالانکہ ان کی رشتہ قرابت اور ہماری قرابت آپ سے جو ہے برابر ہے کہ ہم میں سے سب کا سلسلہ نسل ابد مناف سے مل جاتا اور ایک طرح سے ہم سب ابد مناف کی اولاد میں سے تو آپ نے کیا فرمایا تھا بنو حاشم بد مطلب شعی الواحد ال اور آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں بنو ہاشم اور بنو مطلب میں جدائی نہیں رہی ان کا رویہ یکساں ہی رہا اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب قریش مکہ نے تنہا آب صحم کا نہیں بلکہ بنو ہاشم کا بائکاٹ کیا اور یہ آہد نامہ لکھ کر کے خان کعبہ کے اندر لٹکا دیا کہ ہم میں سے کوئی نہ ان کے یہاں شادی بیا کرے گا اور نہ ہی کوئی اور تجارت خرید فروت وغیرہ کا معاملہ کرے گا بلکہ سلام کلام بھی ان سے نہیں کرے گا ملنا جلنا بھی ان سے نہیں رکھے گا تو انہوں نے بنو نوفل اور بنو آبجنس نے قریش کا ساتھ دیا تھا بنو ہاشم کے خلاف سمجھے لیں سمجھے تو شہ واحد رہ گئے تو بنو ہاشم کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا نا اس وجہ سے آپ سلم نے یہ کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے حصے دینے کی بنیاد صرف نصبی اتحاد نہیں ہے بلکہ نصرت اور اعانت ہے نصرت اور اعانت ہے اور جب نصرت اور اعانت کی ضرورت تھی تو بنو نوفل اور بنوشمس الگ ہو گئے تھے انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا بنو ہاشم کے مقابلے میں اس لیے ان کو حصہ نہیں دیا بالله على وين جو متیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حصہ دیا بنو عبد شمس کو اور نہ بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ بھی جس طرح حصہ دیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کو مانزوری کہتے ہیں کہ اور ابو بکر خمس کو تقسیم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے کی طرح البتہ یہ بات ہے کہ وہ نہیں دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو جس طریقے سے دیا کرتے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رشتہ داروں کو دیتے تھے کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کے تمام رشتہ دار حاجت مند تھے لیکن ابو بکر تمام رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے کیوں اس لیے کہ اکثر ان میں سے غنی تھے اور جو حاجت مند تھے ان کو دیتے تھے وہ بھی وہ عمر یوں تیم و من کا نہ بادہ اور عمر اور جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے وہ آسم آسم کے رشتہ داروں کو دیتے تھے خمس میں سے بس بھائی دو دن چھٹی رہے گی